ایک رسول کریم روف رفیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرما رہے تھے کہ اسی دوران خاتون جنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ربی اللہ تعالی عنہما یہ حاضر ہو گئے اور آپ تو نانا تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نانا کے پاس آ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دونوں شہزادے آپ کے اوپر سوار ہو جاتے اب کتنا ایک تصور کریں کتنی ایک کیا, کیا کیفے وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو نرمی سے پکڑ کر نیچے رکھ دیتے اور ایک طرف بٹھا دیتے دوبارہ صدہ کرتے تو دونوں پھر وہ دے دے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مکمل فرمائی دونوں کو اٹھایا گود میں بٹھایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی صدو ابو رہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو چھوڑا آپ نے جواب دیا بچے کھیل رہے تھوڑی دیر کے بعد زوردار بجلی چمکی تو آپ نے دونوں شہزادوں سے ارشاد فرمایا چلو اپنی والدہ کے گھر پتے چلے جاؤ تو یوں آپ نے انہیں ان کی والدہ کے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنا کے یہاں بھیج دیا لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا نارمل انداز تھا بات چیزیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن کتنے پیارے انداز سے تو کبھی کوئی شہزادے سوار ہو جائے تو آپ نے سدا طویل کر دیا گھر میں بچے کھیلتے ہیں گھر میں بچے بعد اوقات رونق کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بعض ایسے گھر کے افراد ہوتے ہیں جو چکھتے چلاتے ہیں ماں چیکتی چلاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند آ رہا چکھنا وہ بچوں کا تھوڑا یہ کرنا تو ایک نارمل انداز سے بھی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے بعد اوقات بعد بچے زیادہ شرارتی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اب ٹھیک ہے اب مونگا مونگا بیٹھ جائے گا تو اب آپ کسی بابا کو ڈھونڈو گی کہ حضور میرے بچے کو پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے بولتا ہے کچھ نہیں ہے زیادہ بولے گا تو بولو گے پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہے جب دیکھو بولتا رہتا اچھلتا کودتا رہتا اب کرے تو کیا کرے مدنی منا اب اس عمر میں یہ ماں کے اور باپ کے سانچے میں ڈھل جائے گا ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے در گزر سے کام لیں